حضرت علی نہ بلاغا میں ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنی دنیا سوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے